he's going to vote or में एक का पानी नहीं तो तैर ही था तो तैरने से चौंकशी है कि चलने वाला रुक सकता है खड़ा हो रहा बैठ सकता है बैठा हुआ खड़ा हो सकता है गाड़ी में जा रहा हो रोक सकता है गाड़ी को साइकिल मोटरसाइकिल अगर जा रहा हो तो रोक सकता है کہ جو پانی میں ہوتا کے تیرنا شروع کرتا ہے اب اس کے رکنے کا اختیار ختم ہو گیا اسے تیرنا ہی ہے جب تک دوسرا کنارا نہ آ جائے وہ یہ نہیں کہ میں تھوڑا رک جاؤں انشاءاللہ شاء اللہ پھر مچھلیاں سے بیٹھے بھی جائے گا وہ نہیں رک سکتا اسے تیرنا ہی ہے کیا خوبصورت اللہ تعبیر لائے ہے دعوت کے کام کو تبلیغ کے کام کو اور او تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ عمل مسلسل ہے یہ عمل مسلسل ہے اور کب تک ہے کب تک ہے, کب تک ہے؟ کہ حادثہ یہ اصل یقین جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے اور وہ عورت ہے کہ اور تک اپنے رب کے گیت سنا اور نہیں دن میں نہیں گسٹ میں نہیں ڈھائی گھنٹے میں نہیں دن ابو لگا دن ابو سلام کی میں نہیں بولا کہ وہ متاثر کرتا ہے سننے والوں کو بھی بولنے والوں کو بھی اچھا اگر میں بیان شروع کروں صرف اتنا کروں چھت کو دیکھنا شروع کر تو انشاءاللہ میرے ساری دعوت ختم ہو جائے گی میں کہوں گا بھائی تکلیف ہے اور جب آپ پڑھتے تھے تو آ رہی تھا کہتے تھے کچھ آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے تو چھوٹی نمبر کبھی نظر ادھر میں ہو ہی جاتی تو کبھی نظر ادھر گئی ادھر گئی اور مولانا کی نظر پڑ جاتی تو کان پکڑا اور مولانا نظر رحمان صاحب وہ سبق سے اٹھا دیتے وہ ذرا نرم تھے وہ دیتے تھے, وہ پر سبق سے اٹھا دیتے تھے پڑھوا دیتے اصل میں آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی نظر ہوتی ہے تو جب تمہاری نظر باہر گئی تو تم بھی باہر چلے یہ انسانی فطرت آپ میرے ساتھ یہ کروے وہاں کوئی وہ نوجوان بول رہے ہیں تو مجھے اس کے اب خلجان ہو رہا ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی کہ وہاں میں مسلسل آواز آ رہی ہے لیکن وہ سارے متوجہ وہ کہہ رہے ہیں جب میں بات کرتا تھا نا اور بات کا مقصد تھا کہ ان کی بشش فرمائے اور یہ کتنے دیکھیں دو گھنٹے کا بیان تھا نہیں ساڑھے ساڑ وہ کانوں میں انگلیاں دے, دے کے بیٹھ تو میں بیان کر سکتا پھر سر یہ نہیں کہ کانوں میں انگلیاں بس اکشو یہ کرتے تھے یہ تکبر میں جا کے پر سکتے میں سناتا تھا کہ تم بے شک توڑ دو چاہ اپنے چہرے پر لو اپنے کان اور مجھے میرا کام سنانا ہے سناؤں گا نے انبیاء کو ذریعہ بنایا انسانوں کو زندگی سمجھانے زندگی گزارنی کیسے زندگی کا مقصد کیا ہے تو کون ہے پیدا کرنے والا کیا چاہتا ہے کے بات کیا ہے یہ ذرا چین انبیاء کا انسان اپنی اپلری معلوم کر سکتا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 لاڈ اور محبت میں ایک کی بجائے کئی ناموں سے ہے جیسے میں اپنے بچوں کو کبھی چاند کہتی ہیں کبھی لٹو کہتی ہیں کبھی پیڑا کہتی ہیں وہ نے کہا اللہ سے آوے میرا چاند محبت محبت تو میرے رب تو میرے حبیب نے کہا میرے رب نے میرے دس نام رکھے ہیں دس میں محمد میں احمد میں آف میں حاشر، میں خاطف میں ابو الفاطف میں یاسین یہ تو ایک ہی حدیث میں آتے ہیں قرآن سے بتاؤں تو علی کُن علیکم، الما علی کُن علیکم، و برین رحیم الرحیم اجب بہت ہے اللہ ان نرف پکم الرحو فور رقیم اللہ نے اپنے نام کسی کو نہیں دیے کسی کو نہیں دیے اللہ نے اپنے بارے میں کہا ان نرف پکموف اور میں ساری کائنات کے لیے رعوف اور رحیم ہوں اور یہ میرا حبیب اپنی امت کے لیے رعوف اور رحیم ہے شاعر مبشر نذير داعي لله قراج المنير عزيز حريصا عليكم ربوكم وحيما مجم المتصر قاعا ياسين رحمة للعالمين كافة للناس بشير ونذيرا محظة في انتهاكا حبيب قلت أيضا يا حبيب حبيب حبيب, حبيب حبیب اسے کہیں جس کی محبت کی انتہا نہ اسے خلیب اسے کہیں جس کی محبت کڑ جائے, جائے. حبیب وہ ہے جس کی محبت کی حد کوئی نہ ہو سارے, سارے انسانوں کے لیے سارے جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سخت سلیمان دیتا ملک ملک سلیمان دیتا لشکر سرخر نیند دیتا تاکہ آپ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دے لیکن شروع سے ہی عجیب و غریب کام ہے اور دودھ پلانے والی یتیم ہے کیا ملے گا یسیم ہے کیا ملے گا سب چھوڑ کے چلی تو حلیمہ کے پاگ جاگے جو ان کی گدری اور کمزور تھی تو دیر سے مکہ پہنچ اس دن دس اچھے سے پورے مکہ آپ سمے تو وہ جو پہلے آنے تھی وہ نو بچے لے کے چلی گئی جب حلیما آئی تو وہ بھی نہیں ملا تو ان کے لوگوں کو خالی ہاں تو کیا جانا چلو تھی یتیم کو لے لے ہمیں کی میں لے آئی پیدا ہونے میں اچھا پیدائش سہار یہ ہے کہ آپ کی آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی دایا تھی حضرت یہ والدہ ہیں اور یہ ہوتی ہیں اور وہ بچے ہاتھوں میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ پیدا ہوئے تو دائیں حیران ہوئی کہ پیدا ہوتے کمر میں خوشبو پھیل گئی جب آپ پیدا ہوئے تھا آپ کے جسم پر گندگی کا کوئی نشان نہیں تھا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 لہٰذا یہ تین باتیں بڑی عجیب تھی خوشبو پھیل رہی ہے ایک آپ پاک پاکیزہ ہیں ایک آپ کا آپ کی ناک کٹی ہوئی ہے ایک آپ کا خطرہ ہوا ہے وہ حیران ہو کے بچوں کو دیکھ رہی ہیں پھر ان کو آ کر حضرت آمنا کے سائکل میں لٹاتی ہیں پھر ان کو اوپر ایک ہانڈی ڈال دیتی ہیں ہانڈی میں سوراخ ہوتے تو اس سے ہوا دیتی ہے ہانڈی ڈالنا اس کی غلطم تھی کہ بچے کے اوپر ہانڈی ڈال دو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بلائیں اس کو ہاتھ مارتی ہیں اور اس سے بچے کا نقصان ہوتا ہے تو جب ہانڈی اوپر ڈالتے ہیں تو وہ کوئی بنا شیتانی بنے فضول ہانڈی ڈالی تو ٹنگ ہاں ڈا کی آواز آئی اور آڈی گڑ کے اڑ جا پڑی تو وہ دونوں گھبرائی پر ایک دم آپ نے کیا ہوا ہوگی پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ آپ نے کروڑ بھلی اور پورے سجدے میں چلے گئے نہیں بچہ بھی گرزہ کافی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور سہارا لیا اور سیدھے ہاتھ کو اوپر دیا اور شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا کرنا تھا کہ سورج میں نور پھیل گیا اور یہ اعلان ہوا کہ نورانی نور اور حضرت دانا فرماتی اس نور کی روشنی میں میں نے یمن خیرا شام فارس، ایران کیسا اور تصرا کے سارے محلات دیکھے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 سردیوں میں دھند پڑتی ہے پنجاب میں, پڑت میں, میں اور گہری ہو گئی اور اتنی گہری حضرت آمنا اپنے بچے کو نہیں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے کتنی گہری ہو گئی ہاں بالکل یہ کھول تو اس کے اندر سے آواز آئی ٹوٹ گئی تھی مشاعت بھی بھی بھی اس بچے کو ہے منظر ملے گی اب سب شریعتیں ختم سب قانون قدم ایک قانون ایک ہی شریعت ایک ہی دوستوں محمد, ہوں. اللہ ہے. محمد رسول اللہ ویزا ہے پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا ویزے کے بغیر اینٹری نہیں ہو سکتی لا تو ہے ویزا کی تو ویزے کے بغیر تم کسی ملک میں ہریا میں نہیں جا سکتے تو ویزے کے جنت میں کیسے چلے جاؤ ویزا لگواؤ محمد پتا چلے گی میرے نبی کی ایک ایک سنت کی قیمت اور قدر تو دیکھتے نہیں ہو ایک ووٹ سے لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں ایک نمبر سے بچے فیل ہو جاتے ہیں ایسے ہی ایک ایک سر جیت کے فیصلے ہوں گے کیا مرکز ہے اسے شیش کی مرافت دو اسے دکھ کی شجاعت دو اسے ابراہیم دو، دو کی, دو، کی دوستی دو اسے اسماعیل کی قربانی دو اسے کے فصاحت دو اسے کے زخم دو اسے یاقوب کی مشارت دو اسے کے روبا دو اسے یوسف کا جواب اسے موسا کا اسے یوشا کا چہار دو اسے کی محبت دو اسے الحاق کا وپار دو اسے دارود کی شیر زبان دو اسے کا اسے یونس کی طاقت دو اسے کا السلام جو سارے نبیوں کو ملا وہ سب اس بچے کو دے دو اخلاق اور سارے نبیوں کے علم میں اخلاق میں دے دو کے بعد ختم نبورت کا تاج پھر رحمت اللہ کا فضر اور پھر حبیب اللہ کا ٹائٹل پھر مقام محمود جس کے لیے سج رہا ہوسین جس کا م... منتظر ہو جنت جس کے بغیر جنت نہ جس کے جس کے وہ تسلیم کا پانی تو پھرا تسنیم کا پانی تو بلا جو جنت کا ہے جب تک آخری نبی نہ پیئے کوئی نبی نہیں پی سکتے سارے انسان سارے جنداد آپ کو عمر ڈب دیتا اگر آپ کیوں جتنی ہوتی تو آج آپ بھی سارے سبھی ہوتے کتنی چھوٹی عمر سر سال چار دیں تریسٹھ سال چار دیں اور یہ ترسٹھ سال چار دیں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 جنوری فروری کے کیلنڈر کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے کہ زمانہ تیئیس بار دنیا کے لحاظ وار آپ کی نبوت آپ کی نبوت آپ کی نبوت اب رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے تو جواب ہے چالیس سال کی عمر اور کتابی جواب میں تھوڑا اور بتا دیتا ہوں چالیس سال چھ مہینے دس ہے چاند کے لئے چالیس سال چھ مہینے دس ہے اکیس رمضان پیر کی رات اللہ نے آپ پر کھول دیا کہ آپ ہمارے چنے ہوئے ہیں لیکن کیا آپ آب یہ ابھی نبی بن رہے ہیں ابھی بن رہے ہیں نہیں نہیں نہیں, نہیں ابو وغیرہ کہہ رہے ہیں اور واضح کرو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ میرے دس نام ہیں جس میں محمد احمد احمد فاصف ابو قاسم فاح اور آخری میں نے کیا کہا تھا یا یا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 جب خوش نہ فرش نہ لوہ نہ پلم نہ کسی نہ جنت نہ دور نہ جبڑیل نہ ادرائی نہ اسرافیل نہ مشرق نہ مغرب نہ شیوار نہ جرو نہ فوک نہ سہت نہ آتی نہ آدھی نہ داری نہ نوڑی نہ ہائی نہ کدائی نہ نا دن بلا آپ نہ بلا نایا بار بار کرانشا بیٹھ گئی کیا ہوا سوے اور آپ نے کہا آشا پیڑ کو اکٹھا کیا جائے ذرا پرشا اسی بھوک میں رہوں گا اور اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا ایسا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 چوا دن میں نے ایک رکما نہیں کھایا چوتھا دن چوتھا دن سارے عالم کے نبی سارے انسانوں کے نبی اور سورج آ رہی ہے اور تیئیس برس میں واپسی کہ میں ربی بولے جس سے محبت ہوتی ہے سے اس سے دوری برداشت نہیں ہوتی ہے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 ایک مقصد دے کر گئے ایک زندگی دے کر گئے مقصد دیا ہے سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کے نامے سنانا اور اللہ کے حبیب کی تعریف کرنا اللہ کے حبیب کی تعریف کر کے لوگوں کے ضلع میں اللہ کے نبی کی محبت نے تھا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 اور اس کی ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں یہ اور یہ پیدائشی چار سٹار لے کے پیدا ہوتی جب اس کے ایک گان میں آزان اور دوسرے گان میں تقویر ہوتی ہے تو یہ چار سٹار اس کو لگ جاتے ہیں ان کی قدر کرے نہ کرے ان کی ڈیوٹی دے نہ دے پر یہ فور سٹار جنرل ہے ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی ان کے بچے بھی ان کے بوڑھے بھی ان کے بڑے بھی ان کے انمڑ بھی و کیا ہے تم امتر و تم خیر سب سے بہترین محمد تم چھوڑنے والی امت اللہ تم کاغت دینے والی امت گواہ محمد گواہ محمد بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کی تفاعت زیادہ ہوتی جن کے چھوٹے عہدے ہوتے ہیں چاہ کام زیادہ توڑنا تھوڑی ہوتی تو ایک آخر تاریخ کو حاصل ایک نگی کرے گا ہم اس کو دس دیں گے یہ ہے انٹرنیشنل قانون عدم اسلام سے حضور پر یہ تھا کہ ہر نیکی کا ایک کم تک ایک کٹ تو اس پر لے کے میری عمر بالکل زیادہ جاتا. زیادہ چلو زیادہ کر رہے تھے کر رہے کا کئی گنا میں برداشت کر رہے ہیں تو ہمارے زمین نے ہی تھا کوئی زیادہ سروا ایک سات سو گنا کر دیں سات سو کا نفا نہ نے کہا کے ایک سو, ہے? آتا, بہت زیادہ, فرمان, جو زیادہ زیادہ ان کا تو کام پڑا اوکھا ہے میں نے ساری دنیا میں میرے لیے پھرنا ہے تھکے کھانے ہیں تو زیادہ کرنا زیادہ کرنا تھا چلو میرے حبیب زیادہ کر دیتے ہیں آپ کیمر کے کو آب کی امت کی امت کی لیے بے حساب حجب اللہ بے حساب کہے گا تو کیسا ہوگا پھر اس کی شان کئی ہوگا نا کون انداز لگا سکتا تو اللہ اس امت کو چار حتم گری حیر محمد بہترین امت مد وقت جوڑنے والی امت وقت ایک ترجمہ ہے اعتداد والی امت ایک ترجمہ ہے وقت واسسا, واسسا. کیا واسسا ہے؟ امبیاء, بنتوں اور اللہ کے درمیان واقع ہوتے تھے اگلے پنڈے والے لاہور والے کشار والے کشمیر والے شیخ اور اعظم سلمان ابھی آج کے بعد یا آٹھ کے ساتھ انبیاء मेरे और बंदों के दरम्यान वास्ता हो जैसे और कहा मेरे प्यारे न… कौन है क्या मेरे प्यारे वो है जो राह पर मेरे प्यारे वो है जो मुझसे प्यार करें और लोगों के दिलों में मेरा प्यार बिठाए और मेरे प्यारे हैं تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے ضلعوں میں اللہ کی محبت بیٹھاتے ہیں اللہ کا پیار بیٹھاتے ہیں اللہ کی عظمت بیٹھاتے ہیں اور اللہ کی نبی کے تذکرے کر کے ان کی سیرت سورت کو بتا کر ان کے گھر کو حالات کو بتا کر ہم لوگوں کے ظلموں میں آپ کی محبت بیٹھاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے بحبوب کی زندگی کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن سکتے <تصفح> منکر پہلے بھی رکھتے تھے تم بھی رکھتے ہو حج اور سکاش کی وجہ سے کرتے تھے سکاش بھی دیتے تھے تم بھی کرتے ہو سب کے خیالات وہ بھی کرتے تھے تم بھی کرتے ہو ویلفیئر کا کام وہ بھی کرتے تھے تم بھی کرتے ہو تمہارا تمہارے جب میں ایک کام لگا ہے جو پہلا جو پہلے کوئی نہیں کرتا تھا وہ خود شر کے جاتے پیغام سنا اب یہاں یس کا مطلب واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ بہت خوبصورت سے. لوگ ہے یہاں کتنے لوگ جا سکتے جو کن تم کنتم خیر رحمتن خراجت کن تم خیر رحمتن ظاہر تم کن تم خیر رحمتن خرکت کن تم خی رحمت that کا شکار ہے کام والے ہیں کہانی ہو رہی ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہم سب کے ضرور ہم نہیں پہنچا رہے ہم سب گزرے ہوا عوام کے عوام کے نہیں پہنچا کیا مجبور ہیں نا... وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ جو ایک حقیقت ہے کہ ہم آدم کے والے انسانوں کو اللہ کا پیغام نہیں چونکہ دنیا اس وقت نظریاتی طور پر ٹوٹ چکی ہے ساری دنیا پوری آسانی سے کھچ کچنی مان کرتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی اسلامی معاشرت ہوتی हर बार कोई इस्लामिक मौके पर होता हर बार कोई इस्लामी जिंदगी होती तो उसको जाना कोई मसला नहीं था लेकिन आप उसकी बात यह है जिस की मैं ठाकुर से आ रहा था इस्तेमाल से तो एक को साफ कर सकती तो काफी देर तो मैं रह चुप रहा پھر مجھے آیا. انگریزی بولے کتنا زمانہ ہوگیا پتا نہیں بول بھی سکوں گی نا گھنٹہ تو جی اسی کا ایک گھنٹے کے بعد میں نے اپنا گرام لیا اور مسافا کر کے اس نہیں آ رہی پوری لیکن سات فیصد اب پڑھ پا رہے چالیس فیصد میں نہیں پکڑ پا رہا تھا <تصال> لیکن وہ میری بات پوری سمجھ رہا تھا وہ اتنا متوجہ ہوا کہ وہ ایسے ہو کے مجھے دیکھ لگے ہمارے بیچ میں شراب ہراب شراب شراب ہے تو ایسے بیٹھا تھا ایسا ہے؟ مجھے یوں کیا؟ ایسا؟ ایسا؟ کا تاجر ہو میں ساری دنیا میں کرتا ہوں سب سے بہترین شراب کراچی میں آ کے پیتا ہوں سویرے تبلیغ ختم ہوگا اس وجہ سے ہم کھل کے سارے بادش کو دعوت نہیں دے سکتے لیکن اب سے اس سے وجن بھی تو آئی ہیں تبلیغ کا کام تو افواہ نے آدر کو ڈالنا ہے تو میں یہ نہیں کلمہ پڑے گا میں اس کی گردن ہو رہا ہوں جائے جاننا میں یہ کم ہمیں تو ہمیں تو کمر کھایا ہم کام والے ہیں کام والے ہیں وہ اس پہ اس سے فرق کرنی چاہیے چھ ارب انسانوں کو ہم اللہ کا پیغام نہیں پہنچا یہ ہم پوری دنیا کے عوام کا آواز کا علماء کا کر کا آگ کا ہو جاج کا سب کا یہ اشتراعی جرم ہے کہ دنیا کے انسانوں تک اللہ کی بات ہم نہیں پہنچا رہے. اور ایک آدمی جب لگے تھے ہم بردس ہو اگر تمہر کے زمانے بردت ہو کا دعویٰ کیا تو وہ مسلمان ہو گیا اس کی دونوں وہ ہمارے ساتھ کا ہے. میں مسلمان ہوتا ہوں دوست ایک عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں نے جن خلافت میرے نام کرے پھر میں مسلمان ہوتا ہوں تو اس وقت نے بیٹی کا معاملہ میں انفرادی ہم ابھی کام کرتے ہے لیکن حکومت خلافت ایک اجتماع چیز ہے ہم یہ مشورے کے بغیر رہا نہیں کر سکتے جب یہ ادھر عمر کے پاس آئے اور نے سنائے کافظاری دونوں نے فرمایا اور الگ ہوگا تو خلافت کا بھی وعدہ کر لیتے چلانا ان سے دو بچے تم آپ نے وفد آپ نے فرمایا جاؤ جات سے ملو اور اس سے کہو کہ عمر کہہ رہا ہے تو کرنا پڑھ کے آ جا حکومت تمہیں دوں گا ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے پوری اسلامی خلافت دینے کے لیے تیار تو یہ سبق چھوٹ تو ہوئی گیا کمانے کے بعد یہ آواز ہوتی ہے سے کمزور ہوتی ہے لیکن اللہ نے اسے دنیا کے آخری کلاؤ پر پہنچایا ہے اس کو اپنا کام بنا کے کرنا یہ تو مقصد ہے زندگی اور ایک ہمیں اللہ کے حبیب دی گئے ہیں وہ اگر ایک مقصد کے ساتھ جڑے گا تو, تو یہ کام بہت حسین ہو جائے گا سارا دین بہت خوبصورت ہو جائے گا اور بہت شان ہو جائے گا دین کے لیے میک اپ ہر ہار چیز کا میک ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے تو تین کا جو میک اپ ہے دادا کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق ہے وہ اس سلوک ہے جیسے انسان کا جو لباس ہے یہ اس کے سارے عیب چھپا دیتے ہیں جسمانی ایسے ہی اچھے اخلاق ایسی صفت ہے جو انسان کے سارے عیب چھپا دیتے ہیں اور اس کام انتہائی خوبصورتوں کے سامنے آتا ہے زینت کی زینت مسلم کی زینت موم کی زینت موم کی زینت مسلم اور اچھے اخلاق مزاج کی شدت مزاج کی سختی زبان کے تعلیم زبان کے تنظر زبان کی ترتیب یہ اس طرح دلوں کو برباد کرتے ہیں اور اس طرح خبر کرتے ہیں, جس سے سے کی طرح ہو جاتے ہیں ایسے ہی زبان کی سے دنیا اللہ نے اپنے نبی کا ایک سان جت لائے قرآن شراخا دکھان کا اللہ محفوظ کیا اسے محفوظ کیا اسے باقی رکھا اسے باقی رکھا میں نے ابھی پٹریوں کے نام جت کی گھوڑوں کے نام جات کی اونٹوں کے نام جات کیوں کے نام جات کے نام یادے کس دن اس دن میں اپنے حقیب کی ہر شہ کو سامنے لانا آپ کی تعریف کرنا یہی میری تبلیغ ہے یہی میری داقت ہے مجھے اللہ آپ کی تعریف کرنی ہے مجھے اللہ کے حبیب کی تعریف کرنی ہے ہاں ہاں آپ جیسی ہستی آپ جیسی ہستی کیا ہو تین آپ کی زبان میں شدت ہوتی آپ کی زبان میں تیزی ہوتی آپ کی زبان میں توکا کافی ہوتی آپ کی زبان میں درد ہوتا آپ کی زبان میں تنقید ہوتی آپ کی زبان کے بول دلوں کو توڑنے والے ہوتے آپ کی زبان کے بول دلوں کو تباہ کرنے والے ہوتے آپ کی زبان کے بول وہ عزت رفظ کو مجروع کرنے والے ہوتے فن سنگ کے سارے ترجمے ہیں سختی ہوتی انسانی شکل میں جانور نہیں ابو مکر امران سبھی اگو دین کے دین مجاہ دین دین ایک صحابی کے مزاج میں ہوتی شرکت میں ہوتی سختی تو آپ کے ساتھ آپ کو چھوڑ جاتے تو اللہ کے نبی ہمیں ایک زندگی دے کر کے زندگی کا سب سے خوبصورت جوہر ضروری ہے پانچ وقت نماز ہے تیس روزے ہیں. اور صحت مند پر حج ہے تو عبادات کا انصاف بڑا مختصر ہے پانچ نمازوں کے بعد پوری مطالبہ نہیں تیس روزوں کے بعد پوری مطالبہ نہیں میں میں ہزار میں اٹھائیس روزے ہیں رات میں دینے کے بعد کوئی مرتبہ نہیں نماز حج کرنے کا حج کرنے کے بعد دوسرے حج کا کوئی بھی نہیں ہے عبادات کا نظام بہت اثر ہے آہ. نماز کو سارے دین کا ستون بتایا نماز کو سارے آماز میں سب سے بڑا عمل جو یقین ہے اور بیان کرنے لگا بزرگ کو ہمارے ساتھی کے اس بےچارے کو بڑھاپے میں بھی اللہ سے لینا نہیں آیا چپ ہی رہتا ہوں ساری زندگی چپ رہنے میں گئی تو وہ جو پیار ختم ہو تو پھر میں آگے بھائے بھائے بھائی اللہ کے واسطے ہمیں بچاؤ اور کہا میں, تو میں مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک بچوں کی کمائی میں تھک جاتا ہے دل اس کے اس دن کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں منظر پر دنیا ہزار جس نے دنیا کو کمایا آدار آجا آئی بچوں کا خرچ کرنے کے لیے دانتوں پر جا لے گی پڑوسیوں پہ خرچ کرنے کے اس پر افاہر آنے والا سوال سے بچنے کے لیے دنیا کو کمایا ہزار بچوں کے لیے سوال سے بچنے کے لیے پڑوسیوں پر, پر خرچ کرنے کے لیے تو چوٹویں کا چمکتا ہوں پر اللہ پر اللہ پر اللہ نبیوں کے بعد سب سے بڑے یقین والے لاکھوں بنے اگر چاہر لٹال آ کے بیچنے جا رہا ہوں سمجھے گا تو بچوں کو کہاں سے کھلا تو بڑا لینے والا فن تو میں ابھی تک اندر سے لینا ہی نہیں آیا ابھر چادر اٹھا کے ہاتھ لگا دیتے بڑا اندر سے لینے والے براہ رات سے لینے کا مطلب ہے حرام سے بچنا حلال سے آنا براہ راست امتحان ہے حالات ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے خبیب اللہ نے قرآن میں جڑا کر دیا ہے حلال اور حرام برابر نہیں ہے اگر سے جی حرام زیادہ اللہ آپ کا تھوڑا ہی ملو الگ کا لو تو اللہ سے بڑا لینے کا کیا مطلب ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے، بچوں کو اگر کپڑے نہ تو آؤ بھائی آؤ جبان کیا قرآن صاحبہ کوئی ابو بکر کے کوئی ہر کرو بچا تو کوئی من میں سے جیسا تو مسافر مزید کا مقرر کرو تو مقرر ہو رہی ہے ساتھیوں کو جمع کیا کرے میں خلافت نہیں میں تجارت کرتا تھا میرے گھر کا خرچہ چلتا تھا اب خلافت کے بعد تجارت میں کر نہیں سکتا میرے بچوں کا خرچہ بتاؤ میرا میرے گھر کا خرچہ باندھو تو قیدر الماد کا خرچہ بات گیا تو ایک یقین ہے یقین صحیح اسباب کا اختیار کرنا اور غلط اسباب سے, نے بھی سے دریائے تجربہ پار کیا سات ہزار کے لشکر کے ساتھ تو حضرت لشکر کو فل بھجوایا کہ ساتھ کی نقل میں کوئی سالان اپنے لشکر کو دریا میں نہ ہوتا نے مانی اور کمانے کے کام پڑا تھا ایک چڑی آتی تھی اور دانا کے بدلے کھجور کا دانا ڈالتی تھی اور وہ کھاتا تھا تو وہ بتا تو کمانے کا I'm going to say نہیں پانچ ہے پڑھا نہیں ہے مجھے خیال آتا ہے کہ اچھا نے خود ہی موسا کو کھڑا کیا ہوگا وہ میرا بجا لے کے جانا تھا رو میرے کو واپس جانا ہے ایسی ایسی تس پچاس لے کے پچاس میں آدھے لے کے جا رہا یا رسول اللہ آپ کے کیا کر رہے ہیں کون پڑے گا یہاں پہنچنے پڑھ جائیں واپس بھائی تو اللہ تو قربانی پانچ یہ صرف نماز کی लिए بڑھانے کے لیے اور نماز کی عزمت بڑھانے کے لیے پانچ پینتالیس تک کیا خود نہیں کہا بہت زیادہ ہے سب کھڑے کر دے ہاں جی کیا ہوگا پانچ کا جن, جن, جن. نو چکر نو پانچ, پانچ کم میرا اللہ کو پتا نہیں تھا پانچ دن صرف پہلے پانچ دن تھا پچاس نہیں کوئی پچاس پانچ پانچ کم کی صرف میرے آپ کے جلوم نامات کیے خیبر قدر پیٹانی کے لیے جب پانچ رہے تو پھر قدر اسلام آگے کھڑے حضرت کیراد میں اور تھوڑی چیز نام لگا دیا جو حضرت پانچ سال پہلے سنے ہوئے تھے تو میرا گھر برباد ہونے سے بچ جاتا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر گجاڑ دیا ہے میری بیوی جاپانی تھی نو مسلم تھی پانچ بچے بڑی لے لیکن میرے مزاج کی شدت نے سختی نے Ya estamos en México, ¿verdad? شدت کے لیے میں آیا ہوں تو مجھے فون آیا بچی کا مارا اس کو ہٹ دیا کی طرف انگلی اٹھانے کا بھی حق نہیں سسر کہ وہ مارنا شروع کر یہ میرا غالب معاشرہ ہے اور یہ وہ دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا جو نہیں سیکھا جا رہا جو نہیں سکھایا جا دو خود اور ماں باپ کی وجہ سے بیوی نہ ہونے دو دیوی کی وجہ سے ماں باپ نہ ہونے دو دیوں کی وجہ سے, سے کا ایک کام کر لو اپنے گھر میں جیون بند کروسی کی سنو لگتی بولو تو آپ کا گھر جیسے جائے گا میں قربان دو اپنے دیکھو ہر گھر کے بڑے کے لیے ضروری ہے ہر کام کے بڑے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھیوں کی نہ سنے. اور وہ کری میرے سبھی عظیم حاصل پر میرے ساتھوں کی کمیاں آ کے نام پر دیا کرو میں صحیح نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں پید ہو تو آج اگر کوئی چیڑیاں آئے تو اپنی بیوی کی کمی بیوی اپنے آج کی کمی سنگین ماں ہوئی What's going on? سخت اس سب وہ سر ہے تو سوچھو تو میرے بھائیوں یہ ایک, ایک باقی کا زندگی ہے یہ سیکھو ان کے سب کے کرو محبت کو نواز دو دیکھو رونا کہا دیکھو دیکھے آگے دیکھ لو میں دیکھ لگا آپ نے کہا کہا سامان کو قابو میں رکھنا یہ سارے دین کا بڑا ہے پکڑی نے سامان کو قابو میں رکھنا یہ سارے دین کا بڑا ہے